اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے ہم نے اس صابر پایا کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع لانی والا ہے